پکڑے گئے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اس وقت واجب ہوگا جبکہ طاقت ہوگی نہیں, نہیں طاقت ہے تو اس وقت اس طرح کے اغتیالات جس کو کہتے ہیں یا یہ کہ دھوکے کے ذریعے سے چند افراد کو مار ڈالنا کسی بھی ملک میں یہ اسلام کی تعلیمات میں خرگز نہیں ہے ہم چاہتے ہیں نوجوانوں کو کہ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کا نقصان بہت کچھ ہوا اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ سنت رسول کو چھوڑنے کی وجہ پر سب سے پہلا فرقہ جو نکلا تھا اسلام میں وہ کون سا تھا خوارج کا تھا اللہ کی قدرت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں کے ملکوں میں تو یقیناً ان کو حکم ہے کہ اگر بادشاہ یا تمہارا امیر مشکل یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسی تحریکیں ہیں جو بادشاہت کے نام سے دکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تالوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجتے ہیں ان کے ساتھ تمہیں جنگ کرنا ہے تعلق عمل ایک نل تعالیٰ نے کہا رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ بادشاہت جو ہے یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے اور ہمارے بڑے بڑے مولانا لوگوں نے بھی کہا یعنی مفکرین کسی اہل حدیث عالم نے بات نہیں کی مفکرین جن کو کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ظلم ہے جمہوریت لانی چاہیے حالانکہ جمہوریت اسلام کی چیز ہرگز نہیں ہے جو جس کو اقبال نے کہا ہے جو ایک قرض حکومت ہے کی جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے سولہ نہیں جاتا وہاں ایک گھاس کاٹنے والا مرد گھاس کاٹنے والی عورت شیخ نباز کے ووٹ کے برابر دونوں کا ووٹ ہوتا ہے شیخ نمباز کا ووٹ اور اس کا ووٹ برابر ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے انزل الناس منازل مناظر ہر ایک کے ایک درجات ہوتے ہیں ہر ایک کو درجات کو ان کے رقو پیارے رسول نے فرمایا ہے تو کچھ لوگ ہیں ہماری جماعتیں کچھ ایسی اسلامی جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جہاں جمہوریت ہو وہ اسلامی ہے آپ جانیں گے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ میں نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک نی, میں کیا کہوں کہ کی مطلب ایک حق کی بات کہانی ضروری ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس نام سے جمہوریت کے نام سے فاطمہ جنا کو بھی کھڑا کیا تھا آپ جانتے ہیں اور جب کہا گیا کہ بھائی پیرا رسول کی حدیث ہے میں یہی کہتا ہوں کہ جتنی گمراہیاں امت میں ہوئی ہیں سنت کو چھوڑنے کی بنا پر سنت رسول یا سنت جو صحابہ اور زامعین کا طریقہ تھا اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے اس کے چھوڑنے کی بنا پر ہوئی تو مولانا مجودے سے جب کہا گیا کہ کیوں آپ ایک عورت کو اپنا سربراہ بنانا چاہتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں نہیں اترا قوم وہ قوم کامیاب پانچ طرف سے دیتی وہ قوم کامیاب بھی نہیں ہو سکتی وہ قوم کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے اپنا سربراہ عورت کو بنایا تو انہوں نے جو تحریر ان کی لکھی ہے بچپن سے بہت کچھ پڑھتا رہا سن پینسٹھ میں وہیں تھے ہم لوگ جنگ ہوئی اس کے بعد پھر ادھر آئے سن چھیاسٹھ میں آ لیکن ایک ایک چیز کے الحمدللہ ہم مطالعہ کرتے رہے کیونکہ جس ملک سے نگ رہے ہیں اس کی بھی خبر ہمیں اور وہاں جس سے خاص ایک دلی لگا ہوتا ہے تو رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ جہاں ایک مرد ہو اس میں کوئی خوبی نہیں سوائے کہ وہ مرد ہے اور جہاں ایک عورت ہو اس میں کوئی اہم نہیں سوائے کی عورت ہے اس وجہ سے ہم اس عورت کو بنا رہے ہیں لیکن یقینا یہی مکے میں اللہ برو شخصیتیں چلی گئیں جن عاصم حداد رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت تھیں جو بہت ہی کارکن تھے ان کے بہت بڑے اور بہت ہی سرجم کارکن تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے ڈاکٹر تقی الدین حلالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد اس رہ چکے ہیں مولانا مسعود عالم ندوی کے اور ان کے اور مولانا ابوالحسن ندوی کے استاد انڈیا میں رہ چکے ہیں وہ جبکہ ہمارے استاد کی عمر اڑتیس اور انتالیس سال کی تھی اور 90 سال کی عمر میں ان سے ہماری ملاقات ہوئی شیخ سے ان کے ساتھ میں دو تین سال تک ان کے گھر میں رہا ہم مکہ آئے تو حداز صاحب نے شیخ کی دعوت دی چائے کی تو بڑی خوشی میں کہا ہے اب کی مرتبہ پاکستان میں اسلامی جماعت کی حکومت ہوگی میں نے کہا شیخ آپ دھوکہ نہ کھائیں کی بات ہے شیخ کہتے تم کیوں اتنا ان کے خلاف ایسی سخت بات کر رہے ہو تم نے کہا مولانا دعوت اور دوسری جماعت کے لوگوں نے جا کر کے کہا کہ مولانا دیکھیے بہت بڑا مورچہ ہے دوسری طرف سے ہم سب اسلامی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اسلامی جماعتیں اور پھر سب کا مقابلہ کریں ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا تو اس وقت جو جواب ملا اسلامی اسلامی جماعت کے سپیکر کی طرف سے وہ یہ ہوا کہ اب بوئیں ہم اور کاٹنے کے لیے سب تیار ہو گئے یعنی بویا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم دورے طور پر اب کامیاب ہونے والے ہیں تو سب شریک ہونے کے لیے تیار ہیں اور وہ کہتے تھے مولانا کو خبر دی جائے تھی مما مودودی کو دھوکہ دیا جاتا فلاس زون میں اتنے آدمی ہمارے فلاس زون میں اتنے ہم نے وہی حرم کے سامنے واللہ اس وقت وہ حرم کے اندر داخل ہو گئی وہ جگہ ہوٹل تھا ہم نے کہا واللہ یہ شیخ دو چار سیٹ کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا تو شیخ نے مجھے ڈانٹ دیا آخر نتیجہ ایسے ہی ہوا اور پھر یہی مولانا مودودی رحمت اللہ رہے جب خمینی آیا تو کیا کیا انہوں نے اپنے مندوبین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ انقلابی ذہن کے ہی ہیں جہاں بھی انقلاب ہوا اس کے پیچھے ہو گئے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے تو جب وہاں سمینی آیا تو انہوں نے اپنے ارکان کو خاص طیارے سے بھیج کر کے مبارکبادی دلائی وہ لوگ میں اس وقت کے میں کٹ, کٹنگ رکھے ہوں اخبارات کا بہت پرانا ہے ط کارہ میں ایک کانفرنس ہوئی اقوام المسلمین کی اور انڈونیشیا میں اقوام المسلمین حزب معشومی کے نام سے معشومی حزب معشومی اور پھر ماں کے کی یہ تینوں کی طرف سے کانفرنس ہوئی اس میں طے کیا گیا کہ خمینی جو اسلامی جمہوریہ اسلام انقلاب لائے ہیں وہ اسلامی انقلاب ہیں ان کی تہنیت کے لیے ہم اپنے مندوبین بھیجا تو سب نے مندوبین بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ کو اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریت مبارک ہو آپ کامیاب رہیں یہ ہو اس وقت بصیرت رکھنے والے آپ پرانا محدث کا پرچہ دیکھیں شیخ احسان شاہی ظہیر اللہ علیہ کے ہم سے ایک سال پہلے تھے مدینے میں پڑھتے تھے ہم لوگ ساتھ رکھ چکے ہیں بہت ہی سولہ بیان بھی تھے اور سولہ فکر بھی تھے بہرحال انہوں نے اس کو محدث میں لکھا کہا کہ یہ جماعت کتنی بے بصیرت ہے موضوع یہی ہے اس طرح کا انداز کتنی بے بصیرت ہے کہ ان روافض سے یا شیعوں سے امید رکھتے ہیں کہ اسلام کو قائم کریں گے یا اسلام کو برپا کریں گے انہوں نے تو ہمیشہ اسلام کو ڈبانے کی کوشش کی ہے اور سنت کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے آخر میں عربی کا ایک شعر دیکھا سدیل اقلیا مماکنت جاہد آئندہ آنے والے دن واضح کر دیں گے جس چیز کو تم نہیں جانتا اور ویسے ہی ہوا آتے ہی پورے علاقے کو برباد کیا بغیر کسی سبب کے جنگ شروع کیا ہمینی نے اور عراق سے جو جنگ ہوئی جنگ ہوئی اس میں ہمارے دوست بتاتے ہیں نزار ہمدانی اسی عراق کے غم میں اچانک بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے لوگوں نے بتایا آخر میں جب بہت حالت خراب ہو گئی تو کچھ ٹائم ہے شہر بھائی تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اسی دم میں اچانک بے ہوش ہو گئے اور وہیں فوراً انتقال کر گئے ان کو سب قلبیہ آ گیا وہ کہتے ہیں کہ عراق سے پوری دنیا میں کھجور جاتی تھی لیکن ان کا جہاز جب آتا تھا تو راڈار کام نہیں کرتا تھا یا راڈار چلانے والے کچھ باہر ہی کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ راڈار کو دکھائے راڈار ان کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتا ہے اس وجہ سے ان کو کاٹ دیا کہتے ہیں کئی میل دس میل تک آپ کہیں اسے کہتے ہیں کھجور کاٹ کر کے پورا چٹیل میدان کام سب سفا کر دیا گیا اور پھر عراق کی غریبی اور مفلسی کا زمانہ پھر شروع ہوا کہتے ہیں پورا کٹوا کر کے بیکار کر دیا آٹھ سال تک بغیر کسی سبب کے جنگ شروع کیا جنگ اخبار کراچی میں اس سال لکھا تھا کہ اس سال فلاں مہینے میں پتہ نہیں کیسے ایک مجوبے نے کہا تھا یہ بھی ایک چیز دھیان میں رکھیے کیسے کہا تھا کہا اس سال فلاں مہینے میں جنگ جو ہے عراق اور اس کی ایران کی بند ہو جائے گی جس طرح بے سبب شروع ہوئی تیس طرح بے سبب بند ہو جائے گی بس تو اتنا کچھ ہلاک ہونے کے بعد وہ جنگ ہوئی تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں انقلابی ذہن کے وہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو ابھار کر کے اور خود ان کو آگے کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے بچے برطانیہ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں اس عمر کے اور وہ اس چھوٹی عمر کے بچوں کو اس کام میں استعمال کر کے ان کے سنوں کو انہوں نے شہید کروا ڈالا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد نہیں ہے ہمیں دعا کا بھی کرنا چاہیے صبر بھی کرنا چاہیے اس سے کوئی فائدہ پوری تاریخ دور سے آپ دیکھیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہونا یہ چاہیے کہ ہم جس ملک کے تحت ہیں یہ ملک الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ جس حالت میں بھی ہے ہزار بہت سے لوگ خاص طور پہ وہ لوگ جو مفقف قسم کے ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے حالانکہ اللہ جانتا ہے آپ تاریخ دیکھیں آٹھ سو سال تک کتاب بران حدیث اور توحید کی جو خدمت ہوئی ہے پوری تاریخ میں اس کی ایسی خدمت نہیں ہوئی ہے اور پھر کچھ بھی ہے امن کا جو سلسلہ یہاں ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے اور اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت ہے ہم نے کہا نہیں نہیں اسلامی حکومت تو فلسطین میں ہے عیاسر عرفات ایک فلسطینی ہم سے جنگ کر رہے تھے جھگڑا کر رہے تھے کہہ رہے تھے یہ اسلامی حکومت ہے حالانکہ وہ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں اور حکومت ان کو ہزار مدد ان کی کر رہی ہے لیکن وہ اخوانی ذہن کے جماعت کہتے تھے ہفتہ واری ان کا اجتماع بھی ہوتا تھا تو ایک دن میں بیٹھا ان کے یہاں ہم کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ اسلامی حکومت نہیں تو کہتے ہیں کیوں یہ اسلامی حکومت کا کیا تمہیں اسلامی نہیں نظر آتی ہے آخر ہم نے کہا اسلامی حکومت یاسر ارفات کے پاس ہے کیا کہا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو اس کو اسلامی حکومت کہنے کے حقدار میں نہیں ہے لیکن شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک کافر ہی تمہارے اوپر مسلط ہے تم اقلیت میں ہو تو تمہیں وہاں اگر امن دے رہا ہے تو خیانت کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس کے افراد کو تم قتل کرو اور اگر ایک مسلمان ہے فاسق ہی ہے اپنے طور پر وہ نماز روزہ بھی نہ کرتا ہو اگر اس طرح کی کمی ہو پھر بھی دوسروں کو حکم دیتا ہے نماز روزہ کرنے کی اور پھر امن قائم کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہی نہیں ہے آواز اٹھانا چلے جائے کہ اس کے اوپر درواز تلوار اٹھائیں یہ شرعی فیصلہ ہے قرآن اور حدیث کا حضرت عثمان کے ساتھ کیا کچھ ہوا انہوں نے کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے جو کچھ ہوا اب تک مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسی فکر کے لوگ نکلے خوارج صرف اور سنت کو نہ سمجھنے کی بنا پر حدیث شریف میں ہے کہ امام کو امام سے ہاتھ پاتھ کا ہرگز نہ کھینچو وہ ان در بظاہر اگر سے تمہاری پیٹھ مارے وہ حق مالک تمہارا مان چھیل تم صبر کرو اور اللہ سے اپنا حق مانگو ان کا حق دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو یہ پیارے رسول کے قول کا اگر احترام کسی کے دل میں ہے تو یقینا یہ ہے پیارے رسول کا حکم تو تاکہ امن قائم رہے اور جہاں بھی اس کے خلاف ہوا وہاں بہت کچھ برائیاں اور بہت کچھ فسادات اور بہت کچھ بدمنی رہی اب آپ جانتے ہیں تونس میں ہر حالت میں سب سے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں عربی ربی عربی یعنی گویا عربی مہینے کا بہار آیا یہ کہ تونس میں اٹھ کر کے کھڑے ہوئے لوگ مظاہرے کیے اور اس کو بھگا دیا لیکن اس کے بعد اب بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے داڑھی بھی رکھتے تھے اب لڑکے آ کر کے کہتے ہیں ہر ہم, ہم سے ملتے ہیں ہر ملک کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں داڑھی رکھنا منع ہے اور لیبیا کے لوگ رو رہے ہیں کہ قذافی کا زمانہ ہر حالت میں اچھا تھا اگرچہ وہ بہت ہی سخت تھا کوئی سخت یہاں سے اگر لے جاتا سعودیہ کے چڑا تو بہت زیادہ تھا اگر کیسٹ لے جاتا کہتے ہیں کسب کھا کے کہتے تھے بچے کہ ہم لوگ یہ کتاب جو تم دیتے ہو لے جاتے ہیں سب سے پہلے جہاز کو سے اترنے سے پہلے کالی تھیلی لے کر کے ان کے کارندے آتے ہیں اور کیس اور کتابیں یہاں تک کہ مجمہ ملک فہد کا چھپا ہوا کلام باغ اس میں بھر کر کے ایجاد نہیں دیتے ہیں مسواک بھی چھین لیتے ہیں اور یہ سفید ادھر جو ہوتی ہے مسک والی کہتے ہیں یہ یہویوں کی نشانی وہ بھی چھین کر کے اور باہر کر کے پھینک دیتے ہیں سمندر میں یہ حالت تھی اس زمانے لیکن پھر بھی اس کے زمانے میں لوگ آرام میں تھے اب بیان کرتے ہیں اب اس وقت ایک آدمی نے ابھی چند ہی دن پہلے مجھ سے فتوا پوچھا کہا کہ میرے پاس بھی ہتھیار ہے ہر ایک کے پاس ہتھیار ہے ایک لڑکی لڑک آدمی اپنے بیٹی کو یا بھائی کو اپنی بہن کو لے کے جا رہا تھا اور گاڑی روک کر کے بہن کو اس کے اٹھا کر کے یا بیٹی کو اپنی گاڑی میں بیٹھا لیا اور سب دیکھتے رہتے دیکھ کے چلا گیا میرے پاس ہتھیار تھا میں ڈر گیا کہ کہیں مارو تو میں گنہ نہ ہوں ہم نے کہا اللہ کے بندے تم اب گنہ ہو تمہاری غیرت کہے کیسے گواہ کی کہتا ہے تم کو اس کو مار دینا چاہیے فوراً یہ حالت اس وقت ہے لیبیا میں اور پھر اس کے بعد چلے آئیے مصر میں کیا کچھ ہو رہا ہے عراق میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ سب گویا یہ مظاہرات یا اس طرح کے جو ارنا دھرنا یا یہ کہ بھوک مری کیا کہتے ہیں اس کو بیٹھ جاتے ہیں لوگ بھوکے پیاسے بھوکھ ہڑتال یہ سب چیز ہے دھرنا یہ شرع چیز بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ لا کر آئے کریمہ ہے لا کر اللہ نفسن اللہ صحب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مقلب نہیں کرتا ہے اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ گئے نہیں تو اگر نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کر کے بیٹھ کر کے نہیں تو لیٹ کر کے تو یہی مسئلہ یہاں بھی ہے اللہ تعالی نے مکلب نہیں کیا کہ لوگوں کو مار کر کے اور تم کہو کہ ہم اسلام قائم کر رہے ہیں تو ایک آدمی کو مار کر کے اسلام قائم نہیں ہوگا تو یہ جو اکا دکا دھماکے کے کرتے ہیں ہمارے نوجوان یہ استعمال کیے جاتے ہیں غلط لوگوں کے ذریعے سے دینی لوگ نہیں ہوتے ہیں یا تو جاہل لوگ ہیں کچھ لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں یا غیر مسلم مسلمان بن کر کے ان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ اسلام کو مٹانے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ انہیں سب کی وجہ سے بہت کچھ کام یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اور کتنے کام رک گئے کتنے کتابیں تقسیم ہوتی تھیں اور سب کچھ کا بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے با... ہمارے نوجوانوں کو دین کے سمجھنے کی بلکہ دین کے حاصل کرنے کی توفیق دے اور سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ان لوگوں کے استعمال کرنے کنیکٹری کہ علماء سے دور رکھا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے عالم بن جاتا ہے بہت بڑا شیخ بن جاتا ہے اسی کے گھومتے رہتے ہیں کہتے ہیں بڑے ایک لڑکے کو اللہ مکے میں میں سمجھا رہا تھا اور مجھے معلوم ہوا اس پر رحم آیا بنگالی برماوی لڑکا زندگی وہیں گزار رہا ہے سب کچھ اور برماوی نیشنلٹی کا بھی ہے لیکن اسی غلط چند نوجوانوں کو دے جا کر کے مزدورفا کے اندر ادھر ادھر کی باتیں سکھا رہا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء کی مجلس میں مت بیٹھو تو جب میں نے اس کو پکڑا ہم نے کہا کہ حکومت پکڑ پا پائے گی تم کو تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ کیوں تم علماء سے ان کو دور رکھتے ہو تو کہتا کیا مثال دیتا ہے کہتا ہے جیسے ایک مہینے کا بچہ ہو اس کو بڑے آدمی کی غذا نہیں دینی چاہیے اب آپ سوچیے بڑے آدمی کی غذا گوشت روٹی ایک مہینے کے بچے کو دے دیکھے تو تو مر جائے گا تو یہ اس نے مثال دے ہم نے کہا بیوقوق کہیں کہ وہ گوشت اور کھانے کی مثال نہیں ہے بلکہ یہ عقل کیا کی غذا ہے قرآن حدیث چھوٹے بڑے ہر ایک کے لیے الحت حسب دراجات ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے تو ایسے نوجوان ایک شیخ بن کر کے بڑے بن کر کے اور اورما سے روکتے ہیں آپ جانے کوئی بھی غلط جماعت جو ہوتی ہے میں کھل کر کے کہوں گا وہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو مت سنو کیونکہ یہ لوگ غلط ہیں بلکہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ایک بڑی جماعت نے باقاعدہ کئی کانفرنس کیا ہرے دیشوں کے خلاف اس میں باقاعدہ جو قرارداد پاس کی اس میں ایک قرارداد یہ بھی تھا کہ اپنے بچوں کو ہرے دیش کو اسکول میں داخل نہ کرو اپنے بچیوں کو ان کو یا بچ, ان کے یہاں شادی نہ کرو یا ان کو شادی نہ دو اسی وجہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سمجھنے نہ پائیں اور اللہ جانتا شائبہ سے کتنے نوجوان آئے ایک تھا جس کے پورے خاندان کے لوگ خبر پہ باقاعدہ جا کے فاتحہ چڑھانا نظر دینا چادر چڑھانا سب کچھ اور اس نے توبہ کر لیا توبہ کر کے پھر گھر والوں کو لکھا تو گھر والوں نے اپنے پیر کو بتایا پیر نے کہا یہ تو مرتد ہو گیا بیوی آزاد ہو گئی اس سے اور چونکہ مہینے ایک سال سے غائب ہے عدت کی بھی ضرورت ہے پندرہ دن کے اندر اس کی شادی بھی کرا دی بیوی کی چار بچوں کو دادا کے یہاں دیا آ کے پھر مجھے بتا رہا ہے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں صحیح دین ملا اور رو رہا تھا لیکن یہ نہ سمجھیے میں کیوں رو رہا ہوں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہماری بیوی میرے قریب آ رہی تھی بالکل قبول کر لیا اس لیکن ان سب نے اس کو دور کر دیا تو عجیب ہی مسائل ہیں ہمیشہ رہا ہے کوئی بھی جو جماعتیں بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہتی ہیں کہ قرآن حدیث کی بات سر پر چڑھ کر کے اثر کرے گی اس میں کوئی بات نہیں اس وجہ سے آپ یہ جانا اللہ گواہ ہے کہ دو نوجوان آ کر کے بیٹھے حرم میں اور سن رہے ہیں پاکستان کے تو آخر میں آخر میں چوتر جھاڑ کر کے کھڑے ہو کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں ہم نے کہا بھائی ہم کوئی مذہب نہیں ہمارا تمام اہمہ ہمارے امام ہے ہم قرآن حدیث کو لیتے ہیں کہا تبھی میں نے سمجھ گیا ہر بات میں اور عائد پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو تم ہنسی مذہب کے نہیں ہو ہم نے کہا نہیں کسی مذہب کا نہیں ہو وہ اللہ اٹھ کر کے چلے گئے کہا ہمیں روکا تھا تمہارے یہاں آنے کے لیے لوگوں نے اب آپ سوچئے تو ایسے لوگ ہوتے ہر غلط فکر کا آدمی قرآن حدیث کی باتوں کو سننے سے روکے گا کیونکہ قرآن حدیث کی برکت ہی ایسی ہے کہ آدمی بیٹھے گا تو اس کے دل پہ اثر ہوگا تو میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب بڑے علماء سے لگے رہو بڑے علماء کی کیسٹیں سنو آج کا علم بہت آسان ہو گیا ہے پرانے زمانے میں ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے یا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں میل کی سف... کا سفر کرتے تھے مولانا درحمان مو... مبارکی لکھ رہے تھے ان کے پاس تعزیب التظیب کا نسخہ نہیں تھا اور صحیح رحمان کا نسخہ نہیں تھا مہینے بھر جو کچھ لکھتے ہیں اتنا بیاض چھوڑ دیتے ہیں مانا شمس الحق دیا پٹنہ جا کر کے پھر مہینے میں جا کر کے ان کے بڑے لائبریری سے پورا کر کے لا کر کے پھر پورا کرتے اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے کیسٹ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو علم ملتا ہے ہر جگہ ملے گا آپ گاڑی پہ میرے نوجوان گاڑی پہ سوار ہوں اچھی کیسٹ شرط یہ ہے کہ اچھی کیسٹ اور اچھی کیسٹ کا مشورہ ان بزرگوں سے لے لیجیے جو الحمد صحیح دین کے دائ اور صحیح دین کے دعوت میں جی رہے ہیں وہ کیسز سنتے جائیں پھر اس کے بعد تفسیر سننی ہو تو آپ کو صحیح تفسیر بھی مل جائے گی دین کا علم حاصل کرنا بہت آسان اب ہو گیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معروف علماء کی کیسٹوں کو آپ یا ان کے ترجموں کو یقیناً سعودی عرب کے علماء شیخ ابن نواز اگر کوئی کہے کہ بہت صحابہ کرام کے زمانے میں جو بزرگی تھی ان میں سے بہت کچھ حصہ عبداللہ اللہ مبارک رحمد اللہ علیہ کو اور شیخ بن باز کے اندر ہم نے دیکھی یقیناً دیکھا آپ اوساف پڑھیں ایک ایک ب صاحب کہتے ہیں عبداللہ اللہ مبارک کے بارے میں اس طرح تو نہیں مبارکہ کر سکتا لیکن کہتے ہیں کہ نظر دفی حال عبداللہ ابن مبارک کو حال صحابہ ہم نے صحابہ کے احوال کو دیکھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کو دیکھا تو ہمیں اتنا ہی فرق صرف نظر آیا صحابہ کرام صحبت رسول سے سرفراز ہو کر کے بڑے اونچے درجے پر گئے عبداللہ مبارک صحبت رسول نہیں پا سکے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں کے علماء کہ دو ہزار کہیں کے ہمبلی ہیں لیکن ہمبلی نہیں ہے بلکہ صحیح کتاب و سنت کے مسائل پر عمل کرنے والے ہمبلی مسئلے اگر کوئی مسئلہ آ جاتا کہتے ہیں یہ دلیل کے خلاف ہے اس بنا لو آپ جا کر کے دیکھیں شرح ممتے ان لما بنو سمین کی پڑھیں اس میں کئی مسائل میں انہوں نے کہا یہ حدیث کے خلاف ہے صحیح مسئلہ یہ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ علم کا سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے شرط یہ ہے کہ یوں اپنے ہی منمانی اس کو اختیار نہ کریں یا اپنے میں سے کسی کو بڑا بنا کر کے نہیں بڑے علماء ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے جن کی عقل پر رحم آتا ہے وہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مانا ظفر ظفر الحسن سے علم نہیں لینا چاہیے مانا انیس الرحمان صاحب جو جامعہ اسلامیہ سے پار ہوئے سے چالیس سال پہلے ہم سے ایک سال فارغ ہوئے ہیں اور وہ پوری زندگی پڑھا رہے ہیں ان کے والد بہت بڑے عالم تھے ان کے بارے میں باقاعدہ اس نے کہا مجھ سے دبئی میں لوگوں نے پوچھا کہا دیکھو یہ اس نے کہا ہے کہ ان سے علم بنا لو وہ عقیدہ میں ویک ہے اچھی ہے مسئلہ یہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل حدیث بن کر کے اہل حدیث علماء سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے دور ہیں اور جو علماء یہاں ہیں آپ لوگ ہیں اور یہ ہی کہیں ابو عدنان کمر بھی ہوتے ہیں نا یہ ہی کہیں ہوتے ہیں کون ہے خبر میں ہوتا ہے یہ سب لوگ اچھے اچھے علما ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں اور ان کی ان کے ذریعے سے اچھے اچھی کیسٹیں حاصل کریں ان کی تقریر اتریں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ علم سے نوازے گا لیکن جذبات میں آ کر کے یہ جو مسائل آج کل چل رہے ہیں ان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں ہمارے نوجوان جن کی زندگی کا بھی نوجوان ہی تھی اور وہ پھول کی طرح کھل رہے تو کتنے زیادہ ایسے ہو گئے یقیناً علم ہی انہوں نے نہیں سیکھا اور نہ امت کو کچھ دے سکے اپنی جان کو گواہ دیا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی سمجھ اور سنت رسول کو ڈھونڈ کر کے اس پر حمل کرنے کی کوشش کریں زندگی اسی پر گزاریں وہ صلی اللہ علیہ محمد محمد میں موضوع کچھ اور لینا چاہتا تھا لیکن میں نے پوری تیاری کی ہے کہ سنت دیکھیے میں نے عنوان رکھا ہے سنت سے روگر میں نے کہا تھا بھائی سے کہ یہ جہاز کا مسئلہ ذرا حساس ہے آپ لوگ رکھیے لیکن نہیں کر سکے میں نے جو موضوع رکھا تھا پورا جب بھی کرتا ہوں عربی ہی میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے روگردانی کے برے نتائج تو کہیں بھی دیکھیں گے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے جس فرقے میں غلطی ہو رہی ہے سنت رسول کو چھوڑ کر کے اس وجہ سے سنت رسول کو زیادہ سے زیادہ برپا کے جو لوگ سنت پر حامل ہیں ان کا فریضہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ شیخ مغرب کو خیر دے اور جو قیمتی باتیں انہوں نے کی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی جب انعام مضافہ ہوا تھا جن حضرات نے شرکت کی تھی ان کے درمیان انعامات تقسیم کیے جائیں گے مغرب کے بعد سوال و جواب کے نشست ہے اور پھر اشاع کے بعد